اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پنا دو کہ وہ اللہ کا کلام سنی پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہے